میرے پاس دو سوال ہیں ایک سوال ہمارے حسین بھائی کا ہے اور ایک سوال ہماری شاہ سید بہن کا ہے پہلا سوال حسین بھائی کا کہ حضرت صاحب کیا کسی مسلمان بھائی کو مذاکر یا طنزن شیطان کہ کر پکار سکتے ہیں اس بارے میں بتا دیجیے اور دوسرا سوال شاہ سید بہن کا ہے حضرت صاحب اسلام حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں مختصر بتا دیں اور یہ بتا دیں کہ ان کا ذکر کس صورت میں ہے جزاک الق ہے بھائی مسئلہ یہ ہے کہ مزاج کو ویسے ہی کرنا ایسا منع ہے کہ جس میں کسی کی عزت مرت مجبور ہو اور پھر مزاج کے ساتھ ساتھ کسی کو شیطان کہنا یہ تو اور بھی زیادہ کبھی چیز ہے تو ایسے مزاج سے بہت پریرنا چاہیے اللہ ع صبح نے اس کا سختی سے منع فرمایا اور بیان فرمایا کہ خبردار ایک دوسرے کے ساتھ مذاق نہ کیا کرو اور یہ جو ہے کسی کا دل توڑنا ایسا مذاق کرنا کسی کا دل ٹوٹ جائے گا تو بہت ہی بڑا گناہ قبیلہ ہے جیسا وہ ایک حدیشی میں آتا ہے کہ کسی مومن کا دل توڑنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ سو موسوم کو قتل کر دیا جائے تو اتنا گناہ نہیں ملتا دس مد... خانے کعبے کو شہید کیا جائے تو اتنا گناہ نہیں ملتا دس مرتبہ مد... بیت المقدس کو شہید کیا جائے تو اتنا گناہ نہیں ہوتا جتنا مومن کے دل کو توڑنے کا گناہ ہوتا ہے <تصح> تو مزاق ایسا کرنا چاہیے جس میں کسی کی زمجرو نہ سمجھ رونا ہو مزاق جو ہے یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کر دائرے سے نکل کر یہ مذاق ہے وہ کرنا سختی سے منع ہے بلکہ وہ ایک ادیشی میں آتا ہے کہ قیامت کے دن کچھ نوجوانوں سے کہا جائے گا کہ وہ چلو جاؤ جنت میں داخل ہو جائے دروازہ کھلا ہوگا جب وہ جائیں گے جنت کے دروازے کے ساتھ دوڑتے ہوئے تو جنت کا دروازہ بند ہو جائے گا اور اللہ گا ان کو جہنم ہے ہماری تعلی ہے ہم سے مذاق کیا خراب کیا دنیا میں تو میرے بندوں سے مذاق نہیں کرتے رہتے تھے لہذا آج تمہارا سلا یہ ہے کہ تم میرے بندوں سے مذاق کیا کرتے تھے ایسا مذاق جس سے کسی کی عزت ضطع مجرو ہو کسی کے خاندان پر کسی کی والدہ کو یا کسی کی ذات پر ایسا اٹیک کرنا منع ہے آج ماشاءاللہ ماشاء و تسلیم کا ذکر جو ہے وہ سور کا ہے آہ اسے آہ دیکھ لیا جائے اور اس کی تصویر میں ان کا پورا واقعہ بھی درج ہے اس کو بھی دیکھ لیا جائے تو پوری تفصیل آپ کو سمجھ آ جائے گی جیسے سوچ نہ آئے تو کل آپ حکم فرمائیں گے تو ہم انشاءاللہ شاء اللہ تصویر کو اس کی عرض کر دیں گے اب ہیں ہمارے بھائی ایم سی ایف